واحد آپ کی للوں لات اس سے دور پھر لوگ سے کہا جاتا تھا مت فساد کروں تو بھی ان میں خرا کیا ہے اس سے کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو ان کے پیچھے چلو ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال پیش کرو اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد مچا رہے جماعت کی زندگی کے اندر کتنا فساد پیدا کر پیدا کی لڑوں لاتو اندما لکھنو اسلحوں وہ کہتے تھے نہیں ہم تو سلاح کرانے والے ہیں اصلاح کرنے والے ہیں ہم چاہتے ہیں لڑنا بیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ٹکراؤ ٹکراؤساد یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو جو چاہے قبول کر لے جو چاہے نٹ کر دے ہاں بھائی یہ ٹکرانا یہ جگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دو اور یہ مصیبت جھیلو اور یہ مشقت برداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو یہ چرتر کرو یہ کار کے لیے کالو انسل مقصد آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مقصد فساد پھیلانے والے اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے. اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی اب اگر تو اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں اللہ حمل مفت ولا قلعہ یا شعور پھر دیکھیے نوٹ کیجیے شعور نہیں ہے شعوری نفاق اور شہ ہے غیر شعوری نفاق ہے جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے وحدا کی لہم آمینو كَمَا امن انداز اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہیں جب ملاوا آتا ہے فورن لب حاضر ہوتے جو بھی ہو, ہو یہ تم جو ہے آخر تم نے اور مشرق کیا وحدا کی وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ انہیں تو اپنے دفے کی فکر نہ نقصان کی فکر نہ خطرات کا کوئی خیال نہ اندیشوں کا کوئی گمان جان جائے مان جائے اولاد کو چھوڑ دے گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں گے بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رہ کرم پر قریش جو کو ان کے ساتھ کرے تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فیریٹکس ہیں یہ فیریٹکس ہی ہے دیکھ بھال کا چلنا چاہیے دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے نفا نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے چاہے حق ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال اپنی مسلاحتوں کو بھی اور اپنی اہل ویات کی مسلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے فیریٹکس ہو گئے ویدا قلو إِنَّهُمْ المن کما من سفہا مفہا آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں وہ صادق المان جو ایمان کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ نہیں یہ تو آرزی ہے کل نہیں آج ختم ہو جائے آج نہیں ابھی ختم ہو جائے کیا فرق پڑے گا جانا تو ہے اب نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں جانا تو ہے تو آپ کو ان کے اندر ہے. اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اب یہ ان دونوں پر آئے گا عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اور منافق تو تھے ہی جو رسول رسول کو بھی مانتے ہیں وہ اضاف خلا و الا شیاتی ہی وردم بھی اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں پہلے کتاب یہود کے علماء ان کے سردار یا عبداللہ ابن ابئی جو منافقین مدینہ کا سردار تھا اگر وہ کبھی ملامت کرتا ہے دیکھو تم تو معلوم ہوتا ہے بالکل مسلمانوں میں شامل ہی ہو گئے پوری طرح سے تمہیں کہا ہو گیا تم ہر بات مان رہے ہو اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا نہیں نہیں ہم انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں ہم ان سے نہ تمسکر کر رہے ہیں ہم ہیں آپ کے ساتھ آ فکر نہ کریں اسی لیے یہ دو مہا ہونا نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروازے ہوتے ہیں باقی زیر زمین نافتہ ہے نافتہ گوہ کا بل ہے کہ دو دروازے رکھتا ہے دو اس کے منہ رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل بھاگے تو دو منہ انسان یہ ادھر حقیقت جس کو پھر سورہ نسام میں کہا گیا لا اللہ الہ الا اللہ الایا نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے, کے مزمزبی بین بینگالک اس کے درمیان مزمزب ہو کر رہ گئے یہ شیطان کا کلب یہاں سمجھ لیجیے اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شطنا سے بنا ہے یا شاخ سے بنا ہے چین الف کوئ یا شین کا من شطنا کے مانی تباہ بہت دور ہو گیا دور ہو گیا شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا اور شاطا یشیتوں کے معنی ہے اس طرح کا وزبن و حسدن کوئی شخص غصے اور حسن کے اندر جل رہا ہو وہ شاطا یشیتوں ہے اس سے فالان کے وزن پر رحمان کے وزن پر غزمان کے وزن پر شیطان یعنی وہ کہ جو حسد اور قدب کی آگ میں جل رہا ہے تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے جس کا نام ازازیل تھا پہلے اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں وہ ایک شیطان ہے جننی ہے پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو وہ بھی شیاطین ہیں اسی طرح اہل کفر اہل زید کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا خلاؤ شیاتی نہیں کالو ادا اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاتی کے پاس سرداروں کے پاس کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ان نما نہنو یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بے حقوف بنا رہے ہیں ان سے استحدہ کر رہے ہیں تبصر کر رہے ہیں ہم تبصر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آم اللہ اللہ فیتھ یام ہو حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ جیسا میں نے کیا رسی دراز کرتا ہے کچھ تو غلط راستے میں جانا ہے تو جاؤ بھائی فوراً تو نہیں پکڑتا اگر فوراً پکڑ لے تو سیدھا ہو جائے گا چلتا جائے جاننا بچاتے جاؤ تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے اللہ لیکن یہ کہ اللہ جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے. اصل میں مذاکر کا اڑ رہا ہے اللہ کے نزدیک میں فِي کہ تم یا اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجیے یہ دو لفظ آئیں گے عین میم اور ہا ام ہے کے ساتھ ایک ہے عین میم اور یا ام جی تو عین اور میم تو مشترک ہے, ہے یا یا آخر میں فرق ہوگا عین میم اور ہا ہوگا اس کے معنی عقل کا اندھا دل کا اندھا آنکھیں تو ہے لیکن دل کا اندھا ہے عقل کا اندھا ہے اور عین، یا جو آنکھوں کا اندھا ہو ام اندھے آما اندھا تو یہاں پر مایا انستاحض اللہ ہو یستا یم فی تم یا مہون اللہ ان کو اس جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ بھی ان کی رسید راز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے چلے جا الاقل الدولا کبیل ہودا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے یہ ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنس تھے ایک نے گمراہی کو چھوڑا ہدایت لے لی چاہے قیمت دینی پڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا قربانیاں دینی پڑی ہدایت نہیں اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لیے آسانی تو ہو گئی فوری تکلیف سے تو بچ گئے لا ہا اے ولا علا ہا اے دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے اولائک کل نوین اشترب غلالہ ہدایت دے کر اور زلالہ خرید لیے فمار بےحق پہ تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اب یہاں بھی دیکھیے را با اور ہا را اس کے معنی نفع صحیح نفع جائز نفع را اور ما را وسود وہ بھی اضافہ ہے وہ بھی بڑھوتری ہے لیکن وہ حرام ہے ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ رب ہے را با اور ہا یہ نفع ہے جو جائز نفع ہے را با رے ماں یہ کیا ہے یہ سود ہے یہ حرام را اور ماں مشترک ہے آگے ہاں آگے اور ماں اس کا فرق ہے ہمارا بےحد تجارتوں ہم ماں کانو محتین ان کی تجارت ان کے حق میں ہر جگ مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے مسلم اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری پہلی تمثیل ہے کفار کے مارے میں دوسری تمثیل ہے یہ بین بین والے لوگوں کے بارے میں پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے مسلحم کا مسل لذتا قدر ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لیے ہے میرا شو نئے گوا کے دل اندھیری شب ہے قافلہ بھٹک رہا ہے کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں لیکن اے اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی اپنی اندر کی روشنی گل ہو گئی بسارت سلب ہو گئی یہ مثال ہے ان کو فار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے کوئی حقیقت واضح نہیں تھی کافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں محمد رسول اللہ آئے انہوں نے آگ روشن کر دی اب راستہ کھل گیا ہدایت واضح ہو گئی لیکن کچھ زد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی ظاہر ہو گئی تو وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے جب اندھیرے میں ہیں روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے مسال الحم کا مسال اللہ پہن اس شخص کسی ہے کہ جس نے آگ روشن کی فلما غوط ناہ ل جب اس آگ نے اپنے ماحول کو گردا گرد کو روشن کر دیا لاہب اللہ ہب اللہ ان کی نور بسارت کو لے گیا سرو کر لیا اللہ نے ترق ہوں کہ دونوں بات لب اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے سم من بکمن ام یون کو ہوں کہتے ہیں بہرے کو سم جمع ہے اس کی سم اب کمو کہتے ہیں گونگے کو بکمن اس کی جمع ہے آما کہتے ہیں اندھے کو ام اس کی جمع ہے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہم لال یا اب یہ لوٹنے والے نہیں یہ کون ہے ابو جہل ہے ابو لہب ہے ولید بن وزیرہ ہے،, ہے یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ابھی تو ہلوائے بدر ہوگا سن دو ہجری میں اور اس میں یہ سب جو ہیں وہ جہنم ہوں گے ابھی تک تو ہے نا؟ یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال <مثل> اب دوسری مثال او کا سنج بم سبا یا بڑی زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے اس میں اندھیرے بھی ہیں وہ رادن اور گرج ہے وہ برقن اور بجلی چمک رہی ہے جالونا ساد رہی آزاد ہی منا حضر الموت کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانے نہ نکل جائے موت نہ آ جائے کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھوس سکی ہیں حضر الموت موت کے خوف سے اللہ محیط تم اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے بچ کر کہاں جائیں گے یقاد کاز البر کو یک تو قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے ان کی بینائی کو سرو کر لے کلا دالحم لیکن ہوتا کیا ہے جم درا روشنی ہوئی تو چل لیے مشی بجلی چمکی کچھ نظر آ دائیں بائیں تو کچھ تھوڑا سا چل لیے وحدالما لم اور جب تاریخ ان پر تاری ہو گئی کاموں کھڑے کے کھڑے رہ گئے یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے قرآن مجید ہے آسمان سے راجل ہو رہا ہے یہ ماں مبارکہ ہے یہ کتاب مبارکم ہے لیکن یہ کیس کے ساتھ کڑکے ہیں گرج ہے کفر سے مقابلہ ہے کفر کی طرف سے دھمکیا ہے اندیشے ہیں خطرات ہیں امتحانات ہیں آزمائشیں ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے کچھ جسے بریدنگ اسپیس کہتے ملی تو تھوڑا سا چل رہی ہم بھی مسلمان ہیں کوئی خاص موقع نہیں ہے کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے تو بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں جیسے ہی کوئی آزمائش آئی ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ ہیں ولاؤ شا اللہ اللہ ابھی سم اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بسارت کو بھی سرو کر لیتا لیکن اللہ کا قانون یہی ہے جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزادی ارادہ دی ہے انسان کو تم اگر مومن سابق بن کر رہنا چاہتے ہو اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا اللہ اسے کو کھول دے گا تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو لٹکتے رہو اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ ہفتے لائے گا نہ جبرن کسی کو باتیں پر لے جائے گا اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ کر پھر جزا اور سزا بیکار ہے غیر منطقی ہے غیر معقول ہے ان اللہ اعلیٰ کل شعین قدیق یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ دو رکو اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا اور جیسا کہ میں نے ارض کیا قابل عام ذہن میں رکھی ہے جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی اگر وہ واق کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجا سمائی کرنی ہے باطل کو نیچا دکھانا ہے آپ کا غلبہ کرنا ہے تو یہ تین قسم کے افراد لازمند ہمیشہ وجود میں آ جائے ان کو پہچاننا ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے